ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط اليدين انعمت عليهم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 صلى الله على النبي الامكي والي وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فاين من جودك الدنيا وضلتها ومن علومك علم الله والقلم محمد السيد الكونين وفقلي والفريقين من غرب ومن حجم مولا يصلي ويصلي دائما ابدا عنا حبيبك خليكم في كل حين طيبت محبه في صدر شيخ صلى الله عليه وسلم صل الله على وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله حمد الصلاه بعد معزز نے کرام رام رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام پر محاصل صرف اور صرف اللہ لا الشری کے لیے ہے گزشتہ کل آپ حضرات میں قبل علامہ غلام غوث بغدادی صاحب دامت اکبر کا سے سورہ رو تک کی تفصیل سما سرمائی تھی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ یوسف اللہ کی جلال قدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت شرح اور بخ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کی مکمل تفصیل اور تشریف میں گزشتہ دو سالوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہوں اور آج اس درسے کے سلسلے میں اجمالی سواقعے کا خلاصہ اور اس سورہ مبارکہ سے ثابت ہونے والے اہم اصول آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب تفیر پر اس سورہ مبارکہ کا نزول اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی تفصیل بیان کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسکین دی جائے اور آپ کو تسلی دی جائے کہ میرے محبوب جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں نے ان کے خلاف ان کی قتل کرنے کا ان کی حیات کے شمع کو گل کرنے کا پورا پروگرام بنایا اور ہر قسم کی کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو ان کے مشن میں کامیاب نہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دن بدن آپ کو عروج ملتا چلا گیا تو محبوب آپ تسلی کیجئے کہ جو آج یہ کفار مکہ آپ کے خلاف ہے جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بھائی کوئی رد عمل نہ کر سکے تو محبوب یہ واقعہ آپ کی تسلی کے لیے ہے انشاءاللہ اللہ آپ کا رب چاہے تو یہ کافر بھی آپ تبال بھی کا نہیں کر سکے تو اس سورہ مبارکہ کے ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی تفصیل بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ مبارکہ کی اور اس واقعے کی ابتدائی انداز میں فرمائی علیہ السلام را حروف ہیں اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے میں علیہ السلام نیم میں اس کی تشریح کر کے آ چکا ہوں کہ سرکار علی الصلاۃ والسلام اس کے معنی اللہ کے بتائے ہوئے جانتے ہیں اور سرکار علی صلاحت السلام کے محبوب صحابہ اور کے, اولیاء اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں اس کی مکمل تفسیر تشریح میں علامہ سید محمود علیہ, وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روح المعانی کے حوالے سے علی السّلام میں کر چکا ہوں آگے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کا آیات طالیٰ مبین یہ روشن کتاب یہ روشن کتاب کی آئے قرآن عربی بے شک ہم نے اس عربی قران اتارا یعنی عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو نہ نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران اے محبوب ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قران کی وہی کی ہے وہ ان كنت من قبله لغف لمن الغافلين سے شفہرے آپ ان واقعات کو جانتے نہیں تھے آج ہم ان واقعات کی تفصیل اپ کے قلب تصفیر بنا کے ہیں حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزاد حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف حضرت یوسف کے صاحبزادے فرمین ان کے صاحبزادے حضرت نون ان کے صاحبزادہ صاحبزادے حضرت یوسو علیہ السلام جو حضرت نوسا علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے یہ مختصر تھا گویا کہ حضرت موسا تک کے واقعے کا سلسلہ میں نے آپرا کے سامنے عرض کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی سے دو بیٹے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامی دوسری بیوی سے گیارہ بیٹے تھے اب اس تفصیل میں ہے کہ وہ گیارہ کے اندر گویا کے بنیامین کا شمار ہے کہ نہیں تو بعض علماء نے کہا کہ دوسری بیوی سے گویا کے تعداد جتنی تھی تو سب کو بنا کر یہ تعداد مسلم طور پر بارہ پہنچ جاتی تھی خیر مفسین کے اس میں اختلاف ہے لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس واقعے کا واقعے کو بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کا درس دینا چاہ رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف جب بارہ سال کی ہوئی اور اس میں بھی مسلسری کا اختلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں باندھ نے کہا نو سال عمر تھی بعد نے کہا بارہ سال عمر تھی لیکن یہ مسلم ہے کہ آپ بالغ تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے رات کے وقت خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور آپ صبح کے وقت اپنے والد گرانے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس یوسف یو یا ابتی تو تو میرے والد میں خواب دیکھتا ہوں رات کو کہ مجھے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجیدہ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ کون یا اللہ کا مرابی مانا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مر بیان کرنا کہیں وہ تجھے اپنے جال کے تحت مجھ سے جدا نہ کر لے کہیں تجھ پر کوئی فرید کا دوڑ نڑال دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مات کی بشارت دے دی اور اس مات کی تعبیر یہ فرمائی کہ جو گیارہ ستارے ہیں اور سورج ہے اور جو چاند ہے وہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں اس کی تعبیر آپ کی زندگی کے آخری مراحل میں پوری ہوتی ہے کہ جان ستارے سے مراد آپ کے بھائی ہے سورج سے مراد آپ کے والد ہے اور چاند سے مراد آپ کے والدہ ہے یعنی یہ تا سجدائے تعبیم ہی آپ کو کر رہے ہیں یعنی اللہ آپ کو بہت بڑا مقام دے گا اور میرے بیٹے انقریب اللہ تجھے آراستہ نبوت سے پیراستہ کرے گا اور تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھے گا اور تو یہ خواب کسی کو بتانا نہیں بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی درجے کی خوبصورت حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے کوئی ایسی نشان نہیں جس سے تشویری جائے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دندا مبارک کی نور کی شائع نکلا کرتی تھی یہ آپ کے حسن کا آنم تھا اللہ اکبر آپ کے بانی میں گرانی اپنے اس سے بہت محبت کرتے تھے سارے بھائیوں نے ایک مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم یوسف کو اپنے باپ سے جدا کر دیں یہ باپ ہمارا اس کی محبت میں ہمیشہ گویا کے مبتلا رہتا ہے تو چاہیے کہ ہم اپنے باپ کی نظروں سے اپنے باپ کی صحبت سے یوسف کو ہٹا لے جب یوسف ہمارے باپ کی صحبت سے ہٹ جائے گا تو ہماری باپ کی ہمارا توجہ ہماری طرف ہو جائے گی تو ہم اپنے باپ کی گویا کے توجہ کا مرکز بن جائیں گے اور یہ حسد گویا کے ایک آگ پکڑ گئی اب سارے بھائیوں نے اس میں مشورہ کیا کہ کیا, کیا جائے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو لے کے چلتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ معاملہ گویا کہ انہوں نے بنا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بہدور کہ ہم گھر سے تھوڑا دور جا رہے ہیں ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں مفسرین نے اس بات کا بڑا واضح طور پر واضح طور پر وضاحت کی اس بات کی کہ کھیل کود یہ ایک لذ چیز ہے اور شریعت اس کو منع کرتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کھیل کی اجازت دی تھی وہ کھیل مزاق مستی کا نہیں تھا بلکہ جاد کے لیے جس کھیل کی اجازت دی گئی ہے کہ گھوڑا دوڑانا تیر اندازی سیکھنا تلوار بازی سیکھنا سکل کو دشمن کوئی اگر حملہ کر سکے تو اس کا جواب دیا جائے تو اس چیز کی اجازت لی اور کہا کہ ہم چلے جائیں اور وہاں پر سیر و تفریح کریں اور گویا کے خاص طور پر ان چیزوں کی مشکل حاصل کریں اور ابا حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج لیں تاکہ ہم ان کو لے جائیں گے وہاں پر باغات میں اچھی اچھی چیزیں کھلائیں گے اپنے ساتھ ان کو دکھائیں گے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے بیٹے ہو ہوا نہیں ہے لیکن حضرت یا سارے بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی جواد اتنے بہادر اور اتنے شناخت طاقتور بھائی موجود ہو اور یوسف کی طرف کوئی مزر جانور بڑھ جائے اب با حضور یہ بات نہیں ہو سکتی ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دے دیا کہ تم بہانہ یہی کرو گے کہ اسے گویا کہ کھا لیا اور جہاں پر جس بستی میں جس علاقے میں جانا چاہ رہے تھے تو علامہ رحل مانی لکھتے کہ وہاں پر بھیڑے بہت تھے جنگل کے قریب بھیڑیے بہت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر چلے اور جانے لگے تو آپ جہاں تک یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور جہاں تک ان کی نظر اپنے والد تک تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا بڑے پیار محبت سے لے کے جا رہے تھے لیکن جب اپنے والد کی نظر سے اوزل ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مذ اللہ زمین پر گرا دیا اور مارنا پیٹنا شروع کیا لاتوں سے گھوسوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کیا ایک بھائی آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور آپ کا گلا دبانے لگا کہ میں آج گویا کہ تمہارا کام تمام کر دیتا ہوں دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا مت کرو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا گویا کہ حرام ہے ایسا کرو کہ کوئی ایسی سزا نافذ کرو کہ گویا کہ ہم قتل بھی نہ کرے یوسف ہمارے راستے سے بھی گویا کہ، مفسرین نے یہاں پر ایک معاملہ نےچا فرمایا کہ آپ کے سارے بھائی مومن تھے کافر نہیں تھے آپ کے سارے بھائی مومن تھے لیکن حسد کی جو آگ تھی اس سلسلے میں گویا کہ آگے بڑھ گئے تھے ایک بھائی نے بڑھ چڑھ کے مشورہ دیا خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ کریں یہ جو سامنے کنواں نظر آ رہا ہے اس میں ہم حضرت یوسف کو ڈال دیں ہم چلے جائیں گے حضرت یوسف بچ گئے تو ان کی قسمت انتقال کر گئے تو ہمارے راستے سے دونوں طریقے سے گویا کہ ہٹ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور رو رو کر صدا کرنے لگے کہ میرے والد گرانی کاش ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو ان پر کیا گزرتی سارے بھائیوں نے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے پاؤں کو باندھا اور گویا کہ آپ کے قمیص کو نکال دیا اور قمیص کو نکال کر خصوصاً آپ کے گلے میں ایک تعریف تھا اس تعب کے اندر ایک قمیض موجود تھا وہ قمیض کس کا تھا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر اس کو آئے جگریل نے حضرت آدم کو لا کر دیا تھا جنت سے جب آپ کو اتارا گیا اور وہی قمیض حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا تھا حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے وہی قمیض پہنا ہوا تھا جس کی برکت سے پر آگ نے اثر نہیں کیا اور اللہ نے آپ کو ٹھنڈا ہونے کا اذن بھی فرمایا تھا وہی قمیض حضرت یعقوب کے پاس پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام نے واقع کے کے لحاظ سے پہلے ہی مشکل میں, میں آتا کہ فوراً دلی میں پہنچے اور آپ نے آپ کو گویا کے پروں پر پتھر پر بٹا دیا ایک طرف ایک پتھر پر بٹھا دیا اب ہار یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے ایک ہرن کو پکڑا ذمہ کیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کی اب حضور یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ اس کی گواہی دیکھیے یہ قمیض موجود ہے یہ دیکھیے خون سے لگا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں جاہو قطاری کے ساتھ رونے لگے آپ نے اس قمیض کو اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالا اللہ میں فخر نازر رحمتہ اللہ علیہ تفصیل کدیم فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے کی کیفیت اتنی تھی کہ وہ رنگ کپڑے سے ہٹ کر آپ کے جسم پر رہنے لگا رنگ جو تھا وہ خون کے چہرے پر گویا لگا اور نے کہا میرے بیٹے یہ کس نے میرے بچے کو کھا لیا ہے لگتا ہے بہت شریف تھا کہ جب میرے بچے پر حملہ کیا تو کمیز درا بھی نہیں پھٹا کمیز تو بالکل سلامت ہے اور تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے کو گویا کے بھیڑیے نے کھا لیا یہاں پر حضرت یاقوب والے سلام کے متعلق بات منکرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم میں غائب ہوتا تو آپ پہلے اس چیز کی مداحت کیوں نہیں فرما دیتے تو یہاں پر علما نے پڑے شراب پس کے ساتھ اور خصوصاً امام راضی نے اور اللہ روح المانی نے جواب دیا کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی وہی فرما دی تھی لیکن ایک واقعہ جو تقدیر میں معلق تھا ایک واقعہ ہونا تھا اس واقعے کا درخت بننا تھا حضرت کہ یوسف علیہ السلام پر یہ مراحل گزرنے تھے اور آپ کو صبر کرنا تھا تو اللہ نے یہ واقعہ آپ کو بتا دیا اور آپ کو خاموش رہنے کی تلقین فرمائی کہ خاموشی سے جو ہو رہا ہے اس کو سہو صبر کرو صبر کرو گے تمہارے درجات بلند ہو گئے یہ واقعہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے یوسف کے درجات کی بلندی کے لیے امام رازی نے اس کی مکمل تشریح فرمائی ہے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر وحی کر دیا تھا اور آپ کو خاموش رہنے کے لیے آپ کو اس واقعے سے چپ رہنے کے لیے آپ کو اس واقعہ انجام رہنے کی تلقین فرما دی جی تھی کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے اس طرح کہ آپ کو اس واقعے کی خبر نہیں اب یہ سارے بھائی گویا کے تمیز لے کر جو والد صاحب کے پاس پہنچے یہ معاملہ ہوا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ہے وہ کنواں اس طرح تھا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے جب کے اندر سے یاد کیا ہے اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا منہ اوپر سے چھوٹا ہو نیچے سے بڑا ہو یعنی کنویں ڈھان کے پانی نکالا جاتا ہے اس کا سر جو ہے اوپر کا وہ چھوٹا ہو اور نیچے سے اس کی ثقافت جو ہے وہ کافی بڑی ہو حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر گئے تو بالکل تاریخی کنواں اور اس کا ہاتھ یہ تھا کہ کہیں پر روشنی نہیں حضرت فوراً آئے. کے جلے سے تعویز نکالا اور اس کو چیڑا اس سے قمیض نکالا اور وہی کمیز جس کی تشریح میں قرض کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو, کو پہنایا مفسرین فرماتے وہ قمیض پہنانے کے ساتھ ہی پورا کنواں روشن ہو گیا پورا کنواں روشن ہو گیا دو یا تین دن کے بعد وہاں سے قریب سے کاتلا گزرا والے قریب سے گزرے ان کو پیاس لگی جب وہ پہنچے انہوں نے کنویں اندر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اچھی پکڑ کروں پر تشریف لے آتی جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ان کی حیرانگی کی گویا کہ امتحان میں رہی اور انہوں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے اتنا خوبصورت بچہ اور ان کے دل میں خوشی گویا کے چٹکیاں دینے لگی کہ اگر اس بچے کو ہم لے جا کر فروخت کرے تو گویا کے منہ مانگا کام گلے گا اتنا حسین اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کے اپنے ساتھ لے لیا اور مصر کی طرف گویا کے روانہ ہو گئے بھائی آئے دن چکر لگاتے تھے کہ یوسف گویا کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود آئے دن چکر لگاتے جب تیسرے دن وہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا اللہ جانتے یہ کون ہے تم نے اس کو کنویں سے نکالا ہے اور ایک بھائی نے کہا ماضل چوری کر کے اور چوری کر کے بھاگا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا یہ بار بار بھاگ جاتا ہے اور یہ چوری بھی کرتا ہے اللہ اکبر بھائیوں کے ظلم پر اور ظلم حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر رضا وقت رونے لگے آپ نے آگے سے اپنی سفارش پر کیا عرض کرنا تھا اللہ کو یہی منظور تھا اللہ اکبر اب کیا تھا قافلے والوں سے وہ رخصت ہونے لگے تو قافلے والوں نے کہا جو تمہارا یہ غلام ہے تو کچھ پیسے تو لے لو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے انہوں نے کہا اچھا تو بیسے پیسوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ اکبر سودا کر لیا بیس کھوٹے دراہی پر گویا کہ انہوں نے خرید لیا لفظ بف اس کی معنی اور تراجم گویا کہ موجود ہیں جب وہ کافلے وہاں وہاں سے رخصت ہوئے بھائی اپنے گھروں کی طرف گئے تو گویا کہ قافلے کے امیر با... نے زنجیریں منگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں باندھ دیگ نظر اور ہاتھوں میں باندھ اور ایک کالے ہفشی کو آپ کا متعین کیا کہ اس کا خیال رکھنا کیونکہ اس کے آقا کہہ گئے کہ یہ بھاگ جاتا ہے اور یہ بھاگ گیا تو اتنا خوبصورت غلام ہمیں ملے گا کیا؟ یہ تو ہمارے بہت بڑی نعمت ہم اس کو مشرق لے جا کر دیکھیں گے گویا کہ ہمارے تو دن تفیل ہو جائیں گے قسمت بدل جائے گی اب گویا کہ اس کالے ہفشی کو, کو متعین کر دیا گیا ایک سواری کے ساتھ آپ کو گویا کے بٹھا دیا گیا اب وہ غلام جو تھا وہ آپ کے ساتھ تھا فاصلہ طے ہوا تو کچھ دور پر ایک قبرستان آیا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر تھی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرنے لگے آپ سے رہا نہ گیا آپ فوراً اپنی سواری سے اترے اور زنجیروں سے جکڑتے ہوئے آپ اپنی بالدا کی قبر پر پہنچے اور قبر پر لپٹ گئے اور بالدا کی قبر پر لپٹ کر آپ رونے لگے اور داؤ قطار کرنے لگے کہ اما حضور دیکھیے آج آپ کے بیٹے کے ساتھ اور آپ کے بھائیوں آپ کے بیٹوں نے کیا کر دیا آج مجھے انہوں نے چور بھی بنا دیا مجھے غلام بھی کہہ دیا مجھے میرے والد سے جدا کر دیا اب نہ جانے مجھے کہاں پر بھیج رہے ہیں نہ جانے میرا ٹھکانا کیا ہوگا غلام کی جب آنکھ کھلتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پاتا ہے ادھر ادھر تو کرتا ہے دیکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قبر پر بیٹھے وہ جاتا ہے اور غصے میں حضرت علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ جیسا ہی ایک چانٹا رشید کرتا ہے چاٹا لگنے کی ڈر تھی اللہ ارحل مانی کرتے سورج کی روشنی ختم ہو گئی سورج کی روشنی ختم ہو گئی زمین پر زلزلہ آنا شروع ہو گیا ہر طرف سے طوفان اٹھنا شروع ہو گیا قافلے کے امیر گویا کے دین ابراہیمی براہ ہی برتا. وہ فوراً اپنی سواری سے سو اُترا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ اپنی سواری سے سو اتر جاؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریب ہو جاؤ اللہ سے توبہ کرو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ گویا کہ قیامت کا سما برپا ہو گیا ہے یہ طوفان کیوں آ رہا ہے وہ سارا قطار اللہ کی بار گانے رونے لگے حفصی غلام کچھ کچھ سمجھنے لگا اور دوڑتے ہوئے اپنے آکا کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ معاملہ یوں رو ہوا کہ میں اس بچے کو بولا کے ایک قبر پر دیکھا اور قبر پر جانے کے بعد میں نے اس کو مارا مارنے کی دیر تھی کہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور یہ طوفان بڑھتا ہو گیا سارے والے حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے معافی طرف کی کہ ہمیں معاف کر دو حضرت یوسف نے معاف کیا سورج کی روشنی پھر آ گئی اور سارے معاملہ دوبارہ درست ہو گیا اب حضرت یوسف علیہ السلام کو مستند تفاصر کی دے رہا ہوں کی, نہیں ہیں جس کو میں نے کہا میں یہ روح مانی کے واقعات میں پیش کر رہا ہوں لے کر جب مصر پہنچے میں واقعہ اس لیے کہانی نہیں یہ ہم سب کے عبرت کے لیے اگر یہ کہانی قصہ ہوتا تو قرآن میں کبھی بیان نہ ہوتا یہ قصہ ضرور ہے لیکن عبرت کے لیے ہے اس لیے قرآن نے بھی اس کو ہر لفظ بلفظ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اس سے عبرت کے پہلو حاصل کریں ہم مند ہیں یہاں پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا اشارہ ہے اس سے ہم کیا عبرت حاصل کریں اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے بے شمار قصے قرآن نے بیان فرمائے ہیں لیکن حضرت یوسف کے قصے کو آسلک سب سے بہترین قصہ فرمایا ہے کہ اس میں عبرت بھی ہے اس میں حسبت کا انجام بھی ہے اس میں صبر کا مقام بھی ہے اس میں فراغ بھی ہے اس میں بچے اور باپ کی محبت کا تقانا بھی ہے اس میں گویا کہ اللہ اس طرف سے جو صبر کی تلقین کی جاتی ہے اس کے عملی جانے کو حضرت یوسف نے اپنے پیرائے میں بیان کیا ہے تو مومنین کے لیے اس گویا کہ واقع کے اندر اللہ رزت نے بے شمار ادرتوں کو پوشیدہ رکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب یہ مصر پہنچے جب مصر پہنچتے ہیں تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ہر شخص دیکھتا ہے کہ جناب اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اب بولیاں لگنا شروع ہو گئی یہاں تک کے معاملہ پہنچ گیا کہ فرادو کے ایک پلے میں حضرت یوسو کو بٹھا دیا گیا یعنی وہ بیس جو کھوٹے درم تھے وہاں سے بوریاں لگنا شروع ہوئی اور اتنی بڑھ گئی کہ میزان کے ایک پلے میں حضرت یوسو کو بٹھایا گیا اور آپ کے وزن کے مطابق چاندی سونا ریشمی کپڑے رکھے گئے اور اس پر بدن کیا دیا اب کون لیتا ہے تو مشر میں نہیں تھا جو گویا کو اس کو خرید لیتا اور اتنے میں حضرت یوسف کا گویا लेता سولہ کے जो مشر کا اس کو بادشاہ تھا था کے के کو को کہا جاتا ہے है کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کو فروغ کہا جاتا ہے لیکن یہ فراؤن کے نام سے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے وہ حضرت موسا کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے نام سے یہ فراون وہ فراؤن گویا کہ زیادہ مشہور ہوا ہے ورنہ مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ہر بادشاہ کو تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں فراؤن ہی کے نام سے گویا کے یاد کیا جاتا ہے تو اس وقت مصر کا بادشاہ عزیز جس کا نام تھا اس کو جب یہ خبر پہنچی المختصر یہ کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کر لیا اور حضرت کہتے ہیں سترہ سال کی بعض کہتے ہیں پندرہ سال کی یہ کہ بلغیت سے آپ گویا مقام سے پندرہ سال کی عمر سے گویا کہ آپ آگے بڑھ چکے تھے یہ معاملہ جو درپیش آیا بارہ سال کی عمر میں آپ نے خواب دیکھا اس کے بعد سارے معاملات طے ہوتے ہوئے کے بازار تک پہنچتے ہوئے بچہ میں اس کی پیشانی پر گویا کے عظمتوں کو دیکھ رہا ہوں مستقبل میں آنے والے بڑے انقلاب کو دیکھ رہا ہوں اس بچے کی عزت کرو اس کو اچھا کھانا دو اس کی اچھی تربیت کرو خبردار اس کو کوئی نقص نہ پہنچ جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے المختصر کے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے پیار محبت اور بڑی تعزیم کے ساتھ اپنے محل میں لے گیا لیکن واقعہ یہاں سے دوسری طرف آتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس واقعے میں مسلمانوں کے عبرت کے مقام کو گویا کے بیان کیا عزیز مصر کی بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر میں کے لیے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور, دروازوں کے آگے رکھے ہوتے ہیں اور حضرت یوسف ہے لیکن اللہ رب العزت کے وہ نبی جن کو انقریب سرفرادی نبوت پر فائدہ کیا جا رہا تھا اللہ اکبر عزیز مصر کی بیوی دروازے کو جب بند کرتی ہے تو اوپر سے بت کے منہ پر کپڑا ڈال دیتی ہے حضرت یوسف نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو تو کہاں میں کسی لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ بت مجھے اس کام کرتے ہوئے نہ دیکھے حضرت یوسف نے فرمایا کہ جب تُو اس جھوٹے بت سے بہت شرم کرتی ہے تو کیا مت میں رب سے شرم نہیں کروں میں اپنے رب سے شرم نہیں کروں حضرت یوسف علیہ السلام گویا سے وہی سے نکلے اور آپ دوڑنے لگے یہ عورت آپ کے پیچھے تھی آپ آگے تھے گویا کہ آپ جس دروازے سے گزرتے جو دروازہ اس نے محلہ کیا تھا بند کیا تھا وہ دروازہ کھلتا چلا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ اس مقام کے آگے نکلتے چلے گئے اس نے جب بڑھ کر آپ کو پکا تو آپ کا قمیض جو, جو تھا وہ پیچھے پھٹ گیا اور پرانے مجید بکام حمید نے اس مقام کو گویا کہ بڑے وعدے طور پر بیان فرمائے ایک دفعہ حضر الشریف فرید عورت کا ارادہ کرتا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتا تو رب کی دلیل کیا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام جس کے بچ گئے تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی طرف جب وہ مصر کی عزیز مصر کی عورت دوڑی تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والی والے گرانی کھڑے ہیں اور اپنی انگلی کو اپنے دانتوں میں لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو اس نے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتا وہ ارادہ کرتا لیکن ارادہ نہیں کیا ارادہ اللہ کا فرمایا کہ ارادہ کرتا لیکن مودودی صاحب اور اشرف علی تھانوی صاحب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب عورت نے اس کا ارادہ کیا اور یوسف نے بھی کشت کر لیا اللہ عظم اللہ اللہ کے نبی کو اس سے بڑی کیا ڈالی ہوگی اللہ کے نبی کو اس سے بڑی کیا ڈالی ہوگی اور کنظوریمان شریف الحمدی نے مقام نبوت کو منحوج رکھتے ہوئے کیا ترجمہ فرمایا فرماتے اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا کیا نہیں کرتا اگر ہماری دلیل کو نہ دیکھتا اگر ہماری دلیل کو نہ دیکھتا اور برہاد سے برہاد دلیل جو میں نے آپ کے سامنے آرٹ کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کہ آپ کو منافر مارے دروازہ کھلتا چلا گیا جو آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اس عورت کا شوہر اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے وہ عورت فوراً منکر ہو گئی اور اس نے کہا کہ اس کو آپ نے گھر میں رکھا تھا یہ تو آپ کے گھر کی عزت کو خراب کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ دباؤ طلب کیجئے میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی عزیز مصر کے سامنے آپ نے اپنی سفارش گرا کے پیش کی اللہ رب العزت اپنے نبیوں پر بہتان جو منسوخ کرے اس بات کو اللہ کا قدر گوار نہیں کرتی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی عزیز مصر کی بہن تھی یا خالہ تھی اس کے گور میں بچہ تھا جس کی عمر تین ماہ تھی تین ماہ کا بچہ اس وقت بول تھا اور اس نے کہا عزیز مصر سے سنو فیصلہ اب ہو جاتا ہے اگر کمیز آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کو سروار ہے اور اگر کمیز پیشے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی کو سروار ہے یہ بچے نے جب بات کی جب تحقیق کی گئی تو قبیز پیچھے سے پھٹا ہوا تھا لیکن ہوا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ بری کر دیا گیا لیکن وہ عورت ہما وقت آپ کی طرف متوجہ ہوتی اور اس نے آخر وقت میں کہا کہ بتا تو قید خانے میں جانا پسند کرے گا یا میرے گھر کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید میں چلے جاؤں گا لیکن یہ عمل میں نہیں کر سکتا یہ عمل میں نہیں کر سکتا اس عورت نے اپنے شوہر سے کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم ہی ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچتے ہیں، اب قید میں ڈال کر آپ کو بلا دیا گیا ہے قید میں ڈال کر آپ کو بلا دیا گیا ہے. ایک سال دو سال پانچ سال دس سال بعض رواق ہوتا بارہ سال آپ قید میں رہے بارہ سال اس میں ہوا یوں دو آدمی اور آپ کے ساتھ قید میں تھے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے شمار علوم علومتا فرمائے اللہ کا کوئی نبی جاہل نہیں ہوتا اللہ کا کوئی نبی جاہل نہیں ہوتا اللہ انہیں بے شمار علوم عطا فرماتا ہے اس امت کا بڑا سے بڑا عالم ان کے علم کے قطر تک نہیں پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو بندے اور تھے اس میں سے ایک نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور تعبیر گویا کے علم غیب ہوتی ہے تعبیر غیب کا علم ہوتا ہے اس کی دلیل میں پیش کروں بخاری شریف جلد نمبر دو کتاب رفیہ سرکار کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضور میں نے خواب دیکھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں ساتھ میں حضرت ابو بکیر بیٹھے تھے حضرت ابو بکیر کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر کر لوں کر لوں اس عورت نے خواب بیان کیا بخاری جلد نمبر دو کتاب و کے اندر عدی موجود ہے خواب بتاتا ہوں کہ خواب ہوتا کیا حق حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ تعبیر فرمائی وہ عورت چڑھی گئی حضرت بکر سرکار کی طرف رجوع کی اور عرض کی حضور میں نے تعبیر صحیح کی سرکار نے کچھ صحیح کچھ نہیں کچھ صحیح کچھ نہیں یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی آگے سرکار نے بتاپ نہیں فرمائی اللہ ابن حضرت خلانی اور اسی حدیث کے تحت بخاری کے حاشی موجود ہے ابن حجر کا حاشیہ کہ کیا وجہ جو سرکار نے غلطی پر مطالعہ نہیں کیا فرمایا من علم الخیب. وہ خیب کا علم تھا. وہ علم غیب تھا جو نبی پاک نے اپنے ساتھ خاص کیا اور اس وقت کسی مصلوحات کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کو بیان نہیں کیا پتا شراب خواب کا علم علم غیب ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنی نبیوں کے دلوں پر اور اولیاء کو بذریعہ عطا فرماتا ہے الحاب عطا فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دو ساتھی بھی تھے وہ دو ساتھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے تو ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے اور دوسرے نے گویا کہ خواب دیکھا کہ میرے تھل پر سر پر جو ہے کہ وہ ایک تھال ہے اور اس پر کچھ روٹیاں ہیں اور پرندے آتے ہیں اور اس کو نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں حضرت یوسف کے پاس پہنچی اس کا کیا معنی ہے ہم نے سنا کہ آپ خاشاء اللہ بڑے نیک ہے پرزدار ہیں اور معدر ہیں بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں آپ اس کی تعبیر فرمائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھیے آپ کہ جو بندہ اتنا پریشان ہو پھر بھی لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے کوئی مطالبہ نہیں آپ نے فرمایا جب نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور بادشاہ کے قریب ہی ہو جائے گا اور دوسرے دیکھا تو نے جو یہ دیکھا نا کہ تیرے سر پر تھال ہے اس میں روٹیاں قرآن مجید فرقان حمید اس کو بڑے وادے طور پر بیان کرتا ہے یہ چتیسویں آیا ہے سورے یوسف کی تو جو تیرے سر پر تھار ہے اس میں روٹیاں اور پرندے چھن چھن کے لے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بس تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اب تیرا کام ہو جائے گا اور تو گویا کہ کسی صدا میں آ کر تجھے ختم کر دیا جائے گا یہ دونوں مل کر کہہ کہنے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے خواب ہی نہیں دیکھا ہم. ہم نے تو کوئی خوابی نہیں دیکھا ہم تو ایسی آپ کو منا گویا کہ مذاق کر رہے تھے آپ کی ایسی تفریح کر رہے تھے اب دیکھیے حضرت یوسف نے کیا جواب دیا اللہ اکبر کے ندیوں کی زبان جب کھل جاتی ہے تو کچھ ہو یا نہ ہو اس نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے کیونکہ مرنے کی بات آ تو وہ کس طرح کو نٹالتا ہم تو مزاق کر رہے تھے پرانے مجید فرقان حمید کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا تم مزاق کرو نہ کرو جو میں نے کہا وہ ہو جائے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا نہیں کیا میں نہیں جانتا لیکن میں نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا چاہے تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا میں نے جو تعبیر کر دی وہ تمہاری تقدیر بن گئی تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے یہ اللہ کے نبیوں کا مکان ہوتا ہے اللہ اکبر اب جان جب جا ان کو رخصت ملی تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے میرے مسئلے کے متعلق کو کہہ دینا کہ میرے مسئلے کی وضاحت تو کریں کم سے کم مجھ پر الزام ثابت ہے تو ثابت کریں اگر نہیں ہے تو کچھ فیصلہ تو کرے خیر باہر جب وہ نکلے تو قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو بھلا دیا شیطان نے ان کو بلا دیا اب ہوا یوں کہ عزیز مصر نے بذا خود خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ خبر پہنچتی ہے عزیر مصر جو خواب دیکھتا ہے قرآن مجید اس, کے اس کو بیان فرما ہے اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھئے دیکھیں ساتھ گائیں فربا یعنی اچھی کٹی انہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بادی ہری اور دوسری ساتھ سوکی اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے بولے پریشان خوابی ہے۔ اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے اور بولا وہ جی ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا جو باہر میں نکلا تھا اسے یاد آگیا اس نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے شان و شوقت کے ساتھ باہر لایا گیا اور بادشاہ نے اپنے خواب بیان کیا کہ بعض تقریب گائے گویا کہ سوکھی گائےوں کو کھا جاتی ہے اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ سات سال بہت بہترین سمراٹ ہوں گے بہت بہترین سرزا ہوگا بہت بہترین, بہترین اناج اگیں گے لیکن اسی کے ساتھ سال بعد تہذا جائے گا اور جتنا تو نے سال تعلیم کیا ہے وہ سات سال سب اس میں گویا کے ختم ہو جائے گا تو یاد رکھ آج ہی سے گویا کہ وہ تمام اناج کو سٹور کرنا جمع کرنا شروع کر دے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ تمام باتیں گویا کہ درست ہو جائے اور سات سال گویا کہ تیرے لوگ بھوکے نہ مرے اور آگے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں المختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت اور آپ کی ذہانت آپ کی فطانت علماء کہتے ہیں کہ اس وقت گویا کہ آپ کی عمر اٹھائیس سال تھی بعد میں آپ کی عمر تیس سال تھی عزیز مصر نے کہا کہ اس مقام پر میری عقل تو کام نہیں کرتی ہے آؤ یوسف آج سے مصر کے بادشاہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور جناب کے دن قریب آگئے۔ اور جب کا دن شروع ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ جو اپنی ترکیب اپنے عقل کے ذریعے جو تمام اناج اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کو بیٹھتے اور گویا کہ اپنے سامنے, لوگوں کے سامنے گویا کہ لوگوں کو دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ ان کے مطلب کے لحاظ سے دیکھے اور جس چیز کو آپ ہاتھ لگا کے وہ ایک دن کی خوراک ہوتی تو اللہ برکت کر کے محنت کر دیتا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عظیم موجہ تھا اب یہ ہوا کہ ایک سال تک تو لوگوں نے پیسہ دے کر حکومت سے کھانے پینے کی چیزیں وقت لیتا آیا دوسرا سال کہ اب پیسہ تو تھا نہیں گھر والوں نے مصر والوں نے اپنے زیورات سارے دے دی اور اس سال کا کھانا لیا تیسرا سال یہ ہوا کہ اب زیورات بھی نہیں رہے <laughs> تو اب ہوا یوں کہ انہوں نے اپنی ساری مویشیاں حکومت کو دے دی اور اب انہوں نے گویا کہ تیسرے سال کھانا ناچ لیا اب ہوا چوتھا سال چوتھے سال میں ان کے پاس کچھ نہیں رہا جو ان کے غلام تھے وہ سب حکومت کو دے دیے اس کے بعد انہوں نے چوتھے سال کا اناج لیا اب کچھ نہیں رہا اپنی جان کے علاوہ اب سارے مصر کے لوگ جو یوسف کو خرید رہے تھے آج یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بکنے آ رہے ہیں دیکھو اللہ کی قدرت سبحان اللہ اللہ رب القیبات وہ جو کرتا ہے اس کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے آپ سارا مصر عمر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود ہے کہ ہماری جانوں کا سودا کرو حضرت یوسف نے سارے مصر کے باشندوں کو خرید لیا خریدنے کے بعد اس کے غذض انہیں اناج دیا پھر ان کو آزاد کر دیا اور کہا سنو میں نے تمہیں خرید لیا غلام بنا دیا نا تو جو غلام بن جائے تو ضروری نہیں کہ وہ نیچ ذات کا ہو کم ذات کا ہو غلام کبھی کوئی شخص مجبوری نہیں بھی ہو جاتا اور مجھے دیکھو میں بھی مصر کے گوا کہ بازار نے بھی تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں چھوٹے خاندان کا تھا یہ میں غریب تھا یہ واقعی میں غلام تھا دیکھو آج تم واقعی میں ساحب سربت تھے لیکن کسی مجبوری کے تحت آج تم غلام بن کر میرے پاس آ گئے اور میں نے تمہیں خرید لیا آج تم میرے غلام ہو چکے ہو جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ ان کو آزاد کر دیا اور سارے دربوں کو معاف کیا ان ان کو لٹا دیا اور اعلان کر دیا اناج لے سکتے ہیں وہ بھی ہم سے آ کر چیزیں لے سکتے ہیں کہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی گویا کہ کے تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے کچھ امداد لے کر آؤ تاکہ برا کے گھر میں برا کے معاملہ چل سکے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر متنے بھائیوں کو پہچان لی لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے آپ نے ان کو گھر میں بلایا اور اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی ان کو سارے سامان اور وہ جو, جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ مہیا کی اور باتوں باتوں میں سوال کیا کہ تم کتنے بھائی ہو بینی کا پوچھنے کے لیے جو آپ کا سب بھائی تھا کہ تم کتنے بھائی ہو پھر انہیں بتایا کہ بھائی ہمارا ہمارے والد کی خدمت کے لیے آپ نے فرمایا دیکھو ابھی تو میں تمہیں اناج دیتا ہوں لیکن آئندہ اگر تم اناج کے لیے آؤ نا تو اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے تو میں تمہیں اناج نہیں دوں گا یہ سارے پہنچے یاقوب علیہ السلام کو سارا قصہ بتایا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم پھر بہانہ مت کرنا تم نے اسی بہانے سے یوسف کو پہلے لے گئے اب میری آنکھوں کا ایک آخری نور بنیامین ہے ہے جو یوسف کی یاد مجھے دلاتا تم اس کو بھی لے جاؤ گے تو میرا حال کیا ہوگا المختصر یہ بات ذہن میں رکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کے اور اتنے بڑے صبر کر کر کے آپ کی بنائی جا چکی تھی آپ کی بنائی جا چکی تھی اب گویا کہ جب دوسری دفعہ وہ سامان لینے کے لیے اور کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بنیامین کو ساتھ میں لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی سجے بھائی بریانی کو دیکھا تو مفسرین کہتے ہیں آپ سے رہا نہ گیا آپ کی آنکھیں بھر لیکن آپ نے اس وقت اللہ کے اس امتحان پر صبر کیا اور اپنے آپ پر ضبط کیا اور گویا کہ محل میں ان کو رہائش کے لیے ٹھہرایا تمام کے لیے بہترین دسترخوان لگے کھانوں کا اہتمام کر دیا گیا گویا کہ اب ان گیارہ بھائیوں کو آپ نے دسترخوان میں بٹھایا اس ترتیب کے ساتھ کہ دو دو ہر ایک ایک کے سامنے بیٹھے یعنی دو دو کر کے بیٹھے تو پانچ جب گروہ بنے تو دس اس میں آئے گیارہواں خالی رہ گیا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا اور وہ بنیامین تھے سارے بھائی ایک دوسرے کے قریب آ کے سگے اور بنیامین کیونکہ سوتے رہتے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگے بنیامین سے حضرت یوسف نے پوچھا تم روتا کیوں ہو انہوں نے کہا کاش میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میرے سامنے میں ہوتا یہ سارے بھائی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میرے سامنے ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کرو میں تمہارے یہ ساتھ بڑھا کے کھانا کھا لیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا المختصر میرے عزیزوں ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین سے تنہائی میں ملاقات کی تو آپ سے رہا نہ گیا اور اللہ نے آپ کو اس راست کو کھولنے کی اجازت دے دی اور آپ نے بنیامین کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بھائی میں ہوا یوسف ہوں جس کو کئی سال پہلے بھائیوں نے باپ کی آگوں کو کو بتانا نہ نہیں, بتا نہ نہیں کہ میں یوسف ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں دوبارہ چھوڑ دوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہاں پر رہو اچھی چیزیں کھاؤ اچھے محل میں رہو جو تمہاری سہولت تم رہو تم میرے سامنے رہو گے تو تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے اور میرے دل کو قرار پہنچتا ہے کیونکہ بنیامین شکل میں چہ, چہرے سورت میں آپ کی چہرہ مبارک حضرت یوسف سے یعقوب سے بھی ملا کرتا تھا تو المخصر میرے عزیز وا یو آپ نے فرمایا قرآن مجید نے بھی اس واقعے کو بیان کیا آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں اپنے باغ ساتھیوں کو کہ جب بھائیوں کو اناج دے دیا جائے گا تو وہ پیاد میں تمہارے سامان میں رکھوا دوں گا یہ ہیرا خود قرآن نے بیان کیا ہے اس کے بعد ہو گئی ہوں کہ میرا مرادی ادا کرے گا کہ تم نے کوئی بادشاہ کے سامان کی چوری تو نہیں کی اور اس کے بعد گویا کہ تلاشی دی جائے گی اور تلاشی کے اندر وہ سامان تمہارے گویا کہ سامان میں دستیاب ہو گیا وہ چیز تو میں تمہیں بطور سزا اپنے پاس رکھ لوں گا یہ بھائی گویا کے چلے جائیں گے اور یہ ہیلا ہو جائے گا اور تم میرے پاس رہ جاؤ گے اور ہوا ہی جب سارے بھائیوں نے گویا کے اناج گویا کے جمع کر لیا ایک شخص نے وہ اناج کے پیارے کو جسے ناپا جاتا تھا وہ بنیادین کے سامان میں ڈال دیا اور گویا کے بھائیوں سے جب سامان سب مکمل ہو گیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جب وہ جان لگے تو ایک منازیر نے ندا کیا کہ ہم چاہتے ہیں اب گویا کہ جب تراشی لے گئی تو انہوں نے کہا ہم پیغمبر کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں ہم اگر یہاں پر آئے ہیں تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پر اتنا محسن اتنا عادل بادشاہ ہے اس کی ہم چوری فراہ کر سکتے ہیں لیکن جب سامان کی تراشی لے گئی تو بنیامین کے سامان میں وہ کیا دستیاب ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بطور فرا بنیامین کو روک لیا گیا سارے بھائی گویا کے واپس چلے گئے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا جب سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت یعقوب نے کہا دیکھا تم نے پھر بہانہ کر لیا پھر بہانہ کر لیا میرے اس بیٹے کو بھی تم نے مجھ سے جدا کر لیا از حضرت یاقوب علیہ السلام زارو قطار رونے لگے رو رو کر اب کہا گویا کیا حال بے حال ہو گیا اللہ اکبر سارے بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف یو ہم اس بادشاہ سے بنیامین کو لائیں گے چاہے ہمیں جنگ کرنا کیوں نفرت ہم ہوا کے سارے بھائیوں نے اپنے اوزار تیار کری ہے ہتھیار تیار کر لیے کہ کہ بارش گرانی ہم جاتے ہیں اور اس بادشاہ گنگ کا اعلان کرتے ہیں ہم کم ہے تو کیا ہوا لیکن ہم آپ کو روتا ہوا نہیں دے سکتے متصر نے فرمائی یہ ان کی باتیں اس ہمدردی پر ہے کہ حضرت یوسف کو یوسف کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے ہاتھ کو توبہ کر لی تھی اب یہ بالکل نیک ہو چکے تھے اور واقعی یہ اللہ کے نیک بندے بن چکے تھے اور اللہ نے ان کی خطاح کو درگزر کر دیا تھا اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ خط لکھو اور یہ خط جو ہے میری طرف سے لے جا کر عزیز مصر کو دے دو اور اس سے کہو کہ میرے بیٹے کو وہ چھوڑ دیں تاکہ میرا بیٹا میرے پاس آ جائے اب یہ سارے بھائی پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط لے کر یہاں پر اللہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ اب ان بھائیوں کے سامنے آپ اعلان کر دیں کہ آپ محسوس جب یہ خط لے کر وہ پہنچے دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باری میں گرامی کا مکتوب تم جب پڑا تو آپ سے راہ نہ گیا آپ دار و قطار رونے لگے اس میں مضمون جو تھا اس کا خلاص کریے کہ اے عزیز مصر یہ میرا بیٹا ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کی اولاد میں سے ہے یہ چوری نہیں کر سکتا ہے تو لہذا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور اللہ کا نبی ہوں میری بات کو تم یقین کرو اور میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے بھائیوں کو شک ہوا یہ یوسف تو نہیں ہے لیکن وہ کہنا کہ یوسو کیسے ہیں لیکن جب آپ نے روتے ہوئے اپنے لبائے حدس کو کھولا تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلنے لگا بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی کئی بھیا یوسف ہیں اور آگے بڑھ کر حضرت یوسف سے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ ہاں ہاں میں یوسف ہوں سارے کے سارے بھائی کے سامنے کار بن کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دی دیئے آج اگر ہمیں آپ چاہیں تو ہمارے جسم سے کھال بھی اتار سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہمارا کچھ نہ کچھ حال بنا سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہو لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہی کام کریں ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت یوسف کے جگر کو سلام آپ کے صبر کو سلام آپ کے دل کو سلام آپ کے وہ بھائی جنہوں نے حسن کی عالم میں آپ کو بچپن میں بے گھر کر دیا تھا آپ کو پنجر علاقوں میں چھوڑ دیا تھا آپ پر کیسے کیسے مسائل آئے آپ کو ہاتھوں سے گھوسوں سے مارا تھا آپ کو پان کر کنویں پھینک دیا تھا مصر کے بازار میں آپ کا مذاق بن گیا کے وجہ سے. لیکن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے, کہا کہا کہ نے گرامی کو لے کر آؤ انہیں تو کیسے لے کر آئے والد صاحب کی تو بینائی چلی گئی والد صاحب کی تو آنکھیں نہیں ہے کہا اچھا کہ اچھا کہ جب سے آپ جدا ہوئے ہیں آپ کے فراق میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ قمیض اتارا جو آپ نے जो پہنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا جو حضرت آدم کو ملا تھا وہ کمیز اتارا اور قمیض اتارنے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا قمیض لو اور جاؤ اور میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دو قمیص فالکو اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور جو تم چہرے پر ڈالو گے تو اس قمیض کے برکت سے میرے باپ کی آنکھیں آ جائیں گی حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض دے کے شکا دے رہا ہے آنکھیں دے رہا ہے کہاں ہے وہ لوگ جو توحید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں سے کچھ مانگنا ہے، شرک ہے اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے یہ توحید ہے میں نے کہا یہ توحید ہوتی تو قرآن اس قرض کر رہا ہے قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض بھجوایا اور قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا اللہ اکبر اور چہرے سے ہٹانے سے پہلے اللہ رب العزت اس قمیص کی برکت سے جس طرح حضرت ابراہیم پر نارے نمرود گلزار کیا تھا جس طرح حضرت یوسف کے لیے وہ اپن کنویں روشنی کی تھی اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کو لوٹا دیا اور وہ قمیض لے کر جب وہ مصر سے آ رہے تیران کی طرف قمیض لے کر آ رہے ہیں یہاں پر حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مسورات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں کہ میرا یوسف آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو لایا گیا اور کے چہرے گیا بشارت کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی واپس المختصر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے لیے مشن چلے ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلتا ہے کہ جناب والد گرامی آ رہے ہیں اس کیفیت کو آپ دیکھیے اس منظر کو آپ دیکھیے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کے شاہی مجمع سجایا اور گویا کے جس طرح کسی بہت بڑے بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے اس طرح کی استقبال کو ترتیب دی اور آپ مصر سے بہت شیف لے آئے اور یہاں سے گویا کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور جب سامنے دیکھا تو روشنیاں تھی چراغ تھا گویا کہ بے شمار گھوڑے اوٹ سجے ہوئے ہیں استقبال کے کھڑے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹو یہ کیا بات ہے کس بادشاہ کی آمد ہے بیٹو نے کہا حضور یہ کسی بادشاہ کی آمد نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں وہ آپ استعمال کے لیے آ رہے ہیں اللہ اکبر جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے پاس پہنچے اللہ اکبر جب پہلی نظر ملی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے چمٹ گئے اللہ اکبر اور سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے گیارہ جو بھائی تھے وہ سجدے میں گر گئے اور قرآن کی وہ تعبیر مکمل ہو گئی کہ اس آپ کی والدہ بھی تھی جو ان کی والدہ تھی وہ بھی سجدے میں گر گئی حضرت یعقوب علیہ السلام بولا کہ آپ کے والد گرامی ہے آپ نے آپ کی پیشانی کو بوسا لیا ساتوں بھائی سجدے میں گر گئے اب یہ جو سجدہ کیا تھا یہ سجیدہ کیا ہے مفت نے فرمایا یہ سجیدہ تعظیمی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے آپ کے مقام آپ کی وجہ کا بیان کرنے کے لیے یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس امت کے اندر وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت کے اندر وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا آج مزاروں پر جو بھنگ پیکر چرچ پیکر خصوصاً شیعہ مزاروں کا سجدہ کرتے ہیں مزاروں کا طواف کرتے ہیں میں ویب سائٹ پر کہتا ہوں اور ان کذابوں سے بھی کہتا ہوں ان جھوٹوں سے جو این سنت کی طرف ایسے جھوٹ کو منسوخ کرتے ہیں کزابوں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ہمارے علماء کا ہمارے اکادر کا ہمارے امام مجدم شہزرہ مولانا امام احمد ردا خان فاضر بریوی نے ہزاروں اس پر دیے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے تعظیمی سجدہ حرام اور معبود سمجھ کر کرے گا تو شرک ہے اور اسی طرح حضرت نے قبر کے تلاش سے بھی گویا کے منع فرمایا ہے قبر کے چومنے سے بھی منع فرمایا ہے اگر کوئی قبروں کو سجدہ کرے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے اس سے بڑی وداعت کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مکتب کی طرف سے اپنے مکتبہ فکر کی طرف سے ایک بحثے کے مبلک ہونے کے برات کے دار کہتا ہوں کہ ہمارے کسی مستحداری نے یہ فتوا نہیں دیا کہ قبر کو سجیدہ کیا جائے یا قبروں کا تباہ کیا جائے یا قبروں کے ساتھ اور دیگر معاملات کیا جائے ہمارے نزدیک وہی طریقہ ہے کہ باوضو ہو اور قدم شریف سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو وہاں سے فاتحا پڑے ان کے وسیلے سے دعا کرے ان کے قرب سے دعا کرے کیونکہ جہاں پر اللہ کے بڑی تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ رحمت کا گھر ہوتی ہے وہاں پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے یہ ہمارا مقصد ہے یہ ہمارا مطلب ہے اگر کوئی قبر کو سجدہ کرے تو بعض لوگ کہتے تھے بریلی سجدا کر رہا ہے میں نے کہا قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لالت ایک سچے مسلمان کی طرف آپ اتنی بڑی نسبت کر رہے ہیں آپ نے سمجھا تھا کہ ریون کے پھیرے سے آپ بچ جائیں گے لیکن اتنا بڑا جو آپ جھوٹ باندھ رہے اس کا کیا ہوگا اتنا بڑا جو آپ جھوٹ باندھ رہے مسلمان پر اس کا کیا ہوگا کے ہم تعلیمی نہیں اور یہ بھی سمجھ بھیج اگر مارکیٹ میں کوئی بھی طوطا مینا کی کہانی لکھے اور اس میں سرکار کی فضائل میں غلو کر دے یا حضور گوشت کے فضائل میں غلو کر دے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں اسی طرح آپ وہ کہتے ہیں کتابوں میں آیا کہ غوث آدم لے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پکڑا اور ڈھا ماض اللہ اور ان سے اپنے مُری کی اور روح واپس کر دی ہم نے کہ واقعہ بیان کرنے والا عقیدت سے بھی ہوگا تو کافی ہوگی اس لیے کہ حضور غور سے ولی بلی ہے حضرت اسرائیل رسول ہے رسول ولی کتنا بھی بڑھ جائے شادی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو رسول کے مقام کو کہاں پہنچے گا تو یہ واقعہ بیان کرنا کہ حضور اعظم نے حضرت اسرائیل کو مارا ماد اللہ اور ان سے روح لے لی تو میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی بھی لکھے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو اہل سنت کے مسکرما نے لکھا ہے ایسی خرافات نہ ہماری کتابوں میں ہے نہ ہماری تکلیموں کے اندر ہے اور معاب اللہ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے درمیان ہمارے سامنے خود پیش آیا اہل حدیثوں سے میرا مناظرہ ہوا اس میں بات کی تھی ہیں کہ امنا اور سے پاک پیدل جا رہے تھے قرآن اللہ تو اللہ کی ناند ہوتی ہے میں نے کہا یہاں سے میں آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا پھر حوالہ بتائیں کس ایڈوانس میں مجھ سے کوپے بہت والے میں نہیں جانا کسی مولوی نے لکھا ہے لیکن ایڈوانس میں میں اس شخص کو کافر کہتا ہوں جو اس قسم کی بات کرے اللہ کے جسم کو مارے اور اللہ کے چلنے کی بات کرے ماض اللہ میں ایڈوانس میں اس کو کافر کہتا ہوں اور ہوا کیا آئے بائے شائیں کرنے لگے اور جواب کوئی بنا نہیں اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں جو فادر پرندی جو مشرق لے کر آئے ہیں ویب سائٹ پر جو دنیا جا رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتائیے ماحول احمد رضا کا کون سا فتویٰ شریف اخلاق تھا کون سا مسئلہ شریعت کے خلاف تھا اگر ہے تو آج دنیا آزاد ہے کھلے آپ بیٹا باپ کا گربان پکڑ سکتا ہے تو آپ میرا گربان بھی نہیں پکڑ سکتے بالکل ویب سائٹ پر آئے سامنے آ کر بحث کریں سامنے آ کر بات کریں ہاں امام احمد رضا کا یہ قصور ضرور ہے کہ انہوں نے گستاخر اگر یہ قصور ہو کہ گستاخر رسولوں کو کافر کہا تو الحمدللہ یہ قصور ہمارے لیے دریا کے نجات ہے امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا کہ کوے کو ہلاک نہیں کیا امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا کہ بہن سے نکاح کو حلال نہیں کیا امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا کہ موتے کو حلال نہیں کیا امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا کہ جناب ماتم کو حلال نہیں کیا امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا کہ استاق رسول جس نسبت سرکار کی توہین کرتے ان سے تعلق نہ رکھا جائے لیکن الحمدللہ یہ سارے کام نہ کرنا یہ ان کے ایمان کی دلیل نہ کہ بعض فرمائیے اللہ ایسے بزرگوں کے ساتھ ہمیں وابستگی رسیف فرمائی تو حضرت یا علیہ السلام کے صاحبزاد نے جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور میری ایک بات یہاں پر یاد رکھے میں نے تو حکم بیان کر دیا کہ قبروں کو سجدہ کرنا ہمارے نزدیک حرام ہے ہمارے نزدیک جو آگے اس کی برات تیزار کرے تو عوام کا بہت مولانا عوام کی حرکت علماء پر جسمانی کی جاتی کتابیں پڑھتے ہو تو کچھ پر عمل بھی کرو عوام کی میں کہوں کہ کسی بد مذہب کے متعلق خیر مثالیں تو بہت سی ہے کہ جناب وہ الٹے سیدھے کام کر رہے تھے تو کیا ان کے علماء کی طرف منسوخ کر دیا جائے گا نہیں عوام کا جو عوام کی مثالیں جانور کی ہوتی ہے اس پر کوئی گرا کرنے والا نہیں ہوتا ہے لیکن عوام کے فتح علماء پر لگانا یہ فتنہ باپ شریروں منافقوں کا طریقہ کار ہے بلکہ ہماری کسی صحیح کتاب سے بات کی راہ کی جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم گویا کہ کے حضمات تقدم پہلے سے حاضر ہے ایک بار لیکن اگر کوئی شخص دوسری بات سنگے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ہرگز حق نہیں بنتا کہ کسی کو ہم کافر کہیں کسی مومن کو کسی مومن کو کافر کہنے کا ہمیں حق نہیں بنتا سرکار فرماتے کہ ایک مومن دوسرے کو کافر کہتا ہے اس میں ایب نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص مزار کو سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کو گناہ تو کہیں گے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کی نیت نہیں پوچھیں ٹھیک ہے یہ آزاد کہتے ہیں مزاروں کو سجدہ کر کے مشرق ہو جاتے ہیں میں نے کہا اگر اس میں سجدا خدا سمجھ کر نہیں بزرگ سمجھ کر کیا, کیا ہو تو کافی ہو جائے گا اگر کافی ہو جائے گا تو, تو حضرت یوسل کے بھائی کیوں نہیں ہوئے وہ ملائکہ کیوں نہیں ویسکانب الائقہ فتح سارے فریش حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے کفر کی بات کرو گے بلکہ وہاں بھی یہ کہو گے کہ حضرت آدم کو خدا نہیں کہا تھا حضرت یوسف کو خدا نہیں کہا تھا بلکہ تعظیم اور توقیر میں سجا کیا تھا تو وہ سجدہ تو خیر ان کی امت میں جائز تھا ہماری امت میں حرام ہے اگر آج کوئی مدار کو سجدہ کرے تو خالی سجدہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو مشرق اور قابل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی سجدہ کرنا حرام ہے اور تو نے جو سجا کیا تھا کس نیت سے کیا تھا تو یہ ایمان ہے کہ وہ خدا سمجھ, کہے گا سمجھ کر نہیں کفر نہیں ہے, حرام ہے, خدا سمجھ کر کیا تو کفر ہے مولانا آپ کو کہتے ہو رسول کو بھی غیب نہیں تو تمہیں کہاں سے سردا کرنے والا خدا سمجھ کے کر رہا ہے کہ کہتے رسول کو میں کیا تو تج پر کون سی وہی اتری ہے تجھے کہاں سے اربا دیا کہ توں نے کسی کو جھکتے ہوئے دیکھا اور صرف فتوا دے دیا یہ تمہارا دل غربا ہے اللہ کسی مسلمان کے اتنی بڑی زبان چلانے سے ہماری زبان کو روک دے ہماری زبان کو گویا کہ اس کام سے روک دے جو کسی مسلمان کے لیے ایسے کلمات کو ادا کر سکے بلکہ جہاں تک ہو اس کے اصلاحی گویا کے پہلو کو گویا کہ ہم مراٹا حضرت یاقوب علیہ السلام کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل تمام چیزوں کو دکھاتے ہیں اس کے بعد حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کے پاس ہی ہے کئی عرصے تک اور سو سال بعض مال اور ایک سو دس سال بعد نے کہا ایک سو بیس سال بعد نے کہا ایک سو چالیس سال کی عمر میں حضرت یاقوب علیہ السلام کا مثال ہوا اور آپ کی وصیت تھی کہ مجھے میرے والد کے پہلو میں شام میں دفن کیا جائے حضرت احاط کے ساتھ اللہ عبر شام کی سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے جب تو میرے آکا شام کے لیے برکت بھی دعائیں کرتے تھے سرکار کے پاس تین قابل آئے بخاری کے ہے ایک نجدی تھا ایک یمنی تھا ایک شامی تھا انہوں نے عرض کی حضور دعا کیجیے سرکار کا دریا رحمت جوش میں تھا جو, جو مانگتا سرکار دعا کرتے اس کو مل جاتا جب دعا کے لیے کہا گیا تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا تھا اللہ مبارک فی یمن انا. مولا ہمارے یمن میں برکت ناگل فرما تو شامی قبیلہ بیٹا تھا عرض کی حضور ہمارے شام کے لیے بھی دعا کر دیجیے سرکار نے دعا کی اللہ مبارک فری یمن وہ شام مولا یمن اور شاہ نے برقرار بھی فرما وہ نجدی بیٹا ہوا تھا نجدی نے کہا حضور ہمارے نجد کے لیے سرکار نے تین دفعہ اللہ متارک فی و شام فی امنا و شاہنا فی امنا وہ شاہ نجد کا نام نہیں لیا اس نے زور پہ کہا سرکار کو وہ فی دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نجب کے لیے بھی سرکار نے فرما ہونا لکوا کر لو شاہ میں اس علاقے کے لیے کیسی دعا کروں جہاں سے زلزلے اٹھیں گے میری امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سنج نکلے گا سرکار نجد کے لیے ابن عبد البہد کی طرف تحریر کر دی تھی اور اس کی بداعت میں ایک ویب سائٹ پر کر چکا ہوں سعودی گورنمنٹ اور وہ کہتے ہیں یہاں سے ابن عبد البہاد نہیں ہے مسلمہ بن ان تھا جو نجر سے اٹھا تھا میں نے کہا سرکار یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو زلزلے ہوں گے فتنہ ہوگا سنگھ نکلے گا سرکار فرماتے ہیں یہ آخری زمانے میں ہوگا اور مسلم ابتدائی زمانے میں تھا بولے نہیں وہ مجوسی گروہ تھا وہ مجوسی ہوگا سرکار نے فرمایا مجوسی نہیں بلکہ وہ نماز پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے گھٹیا سمجھو گے مجوسی تو کون ہوتا ہے ہاتھ کی پوجا کرنے پر نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا سکافرماتے وہ روزے رکھیں گے مشکا... ابن کی حدیث ہے. وہ روزے رکھیں گے تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے مذہب سمجھو گے وہ نمازیں پڑیں گے لمبے رکوع ہوں گے ان کے کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ریز سمجھو گے اکبر تو یہاں سے پتہ چلا نہ تو مسلم ادین کا دار ہے نہ وہ کافر بلکہ مسلمانوں کا لبادا اوڑھ کر نجد میں کوئی شیطان کا سنگ اٹھے گا اور وہ امت کو تکر بکر کر دے گا اور اس کے متعلق اللہ ایک دالان سنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے معاف ابن عبد البحک نزوی تھا جس نے فتنہ اٹھایا اور سب سے پہلے کہا کہ سرکار کا مدار سب سے بڑا بخارا ہے معذ اللہ الحب اللہ،, اللہ السلام کو وسلام علیہ یارسول اللہ ایک شخص مسجد نبوی کے منبر کو پڑھ رہا تھا ابن عبد البحاب ندی کے دور میں اس نے اس موزم کو گویا م... کہ منارے سے نیچے پھینکا اور پھینکنے کے بعد وہ محدن نیچے انتقال کر گیا تو یہ سب سے پہلے فتر ورنہ ابن سے پہلے حارم شریف کے مناروں پر السلام و سلام والے یارسدہ پڑھا جاتا تھا سرکار کی مدار کی دار قیمت کی, کی جاتی تھی لیکن ابن عبد البحاب ندی نے گویا کہ اس کو منا کیا اور اس کی تفریح ویب سائٹ پر ہمارے دس بخاری میں کہ گمب حضرہ کیسا بنا اس کو الحمد بارہ یا گمبد کو بنانے میں نے بیان کی ہے وہ ویبسائٹ پر گویا کہ آپ ملاحدہ کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت یہ وسیعت کی بیٹے مجھے میرے والد حضرت کے پہلو میں دفن کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کو تابوت میں رکھ کر ملک کے شام لے جایا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اہل سنت کے بعد علماء کی تحقیق بلکہ صحیح تحقیق یہی ہے کہ وہ عورت جو عزیز مصر تھی اس کا نام ذلخوا تھا اس کا نام زلیخہ تھا وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا اس سے نکاح ہوا اس سے اولاد ہوئی لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا مودودی تو بہت سی چیزوں کو نہیں مانتا اس کو نہیں ماننے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن علامہ راضی نے لکھا ہے امام راضی نے لکھا ہے کہ اس سے اولاد ہی پیدا ہوئی ہے اور ایک معاعہ لکھا کہ یہ عورت بری ہو چکی تھی لیکن اللہ حرف العزت نے آپ کے معوضے کے تبیر سے دوبارہ جوانی فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا برا ہوا اور اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک عورت طائی ہو جاتی ہے وہ عورت نبی نہیں ہے جس کے لیے کوئی گناہ کی کوئی ہو گنا کی کوئی عائد ہو یہ عقل سے ذرا سوچے وہ عورت تھی نبی نہیں تھی کہ اس کے گناہ گناہ کی گناہ کا تصور نہ کیا جائے اس اس سے گناہ ہوا تھا بعد میں اس نے معافی مانگی اور معافی مانگی اللہ غفور رحیم ہے اللہ جب تمہارے جماعت کے پھیروں کو معاف کر دیتا ہے تمہاری گناہوں کو تمہارے جماعت میں نکلنے سے معاف کر سکتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے کہ حضرت ذوال کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا بالکل معاف ہوئے اور جناب نکاح ہوا اولاد پیدا ہوئی اور یوسف علیہ السلام بھی تقریباً وہ آ کے ایک سال سے زیادہ کیمر تک, تک آپ حیات رہے آپ کا قریب لایا گیا جو مشرے ہمارے محلے میں دفن کریں تاکہ ہم برکت حاصل کریں بعد میں کہا ہمارے محلے میں تو کے بڑے بڑے کہا کہ کیا, کیا کیا جائے اس فتنے کو کس طرح ختم کیا جائے وہ لے کر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ کر دریائے نیل کے کنارے پر آپ کو کے آپ کی کی تاکہ انہوں نے کہا دیکھو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تنفین ہو چکی ہے اب یہ پانی آپ کی کو سے سے جا رہا ہے اس سے پورا مصر مداخب میں اختلاف ختم ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے پر گولا کے دفن کر دیا گیا اب سنیے یہاں سے آپ دوبارہ شام کیسے پہنچے مدین کے علاقے میں کیسے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ حدی سے تبرانی شریف تھی سرکار کے پاس آیا اور آدھی اس نے ایک بہت سخت حاجت ہے میری پوری کر دیجیے اور اس کے ساتھ راہ چاہیے سرکار نے فرما افسوس ہے پوچھ پر میں نے تجھے کہا مانگ نے مجھ سے اونٹ مانگا تیرے سے تو وہ علیہ السلام کے زمانے کی بڑیا تھی تیرے سے عقلم موسا علیہ السلام کے زمانے کی بڑیا تھی اب سرکار خود واقعہ بیان کرتے ہیں سرکار فرماتے موسا علیہ السلام فراون کے علاقے سے نکلے مصر سے اور آپ اپنے علاقے میں جانے لگے تو آپ پورے رات سفر کرتے لیکن وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے بڑے پریشان ہوئے راستہ کیوں نہیں کرتا ہے پیچھے سے فرون آ جائے گا اس وقت حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ دو لاکھ آپ کی امت ہے دو لاکھ والے فرمایا اب ہوا یوں کہ آپ کے دل پر اللہ رب العزت نے اس کا علقہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو تلاش کرو ان کے تابوت کو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ میں نہیں لکھتا اللہ علاؤ الدین سائد تفصیر خاضم تفسیر خاضم میں لکھتے ہیں اور بڑی مستند تفصیر ہے کوئی نہ مانے تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن الحمدللہ آج سے تقریباً 600 یا 700 سو سال پرانی ہے تفسیر قاضم ہے ہر مکتبہ فکر کے ندی گھجس ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت موسا کو یہ بات بتا دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو تلاش کرو اس کی برکت سے اللہ تمہیں راستہ دے گا بولے نبی کے انتقال کے بعد کیا ہوتا میں نے تو دیکھو کیا ہوتا ہے اب حضرت موسا علیہ السلام نے بہت تلاش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہیں ملی آپ نے اپنے مجلے میں اعلان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس کو پتا ہے ذرا بدات کرے سارے خاموش ایک بڑیا کھڑی ہوئی جس کے ہاتھ کاپ رہے تھے اس نے کہا میں بتاتی ہوں نے کہا بتاؤ کا ایک شرط کہا کیا شرط ہے کیا جنت نے اپنے ساتھ رکھو گے جنت نے اپنے ساتھ رکھو گے حضرت موسی علیہ السلام خاموش ہو گئے اس نے کہا جنت نے اپنے ساتھ رکھو گے تو بھی بتاتی ہوں اس کا سوال کرنا تھا نبی پاک فرماتے اللہ نے حضرت مسا پر وہی تھی موسا جو مانگتی ہے نسبت حضرت موسا کی طرف ہے حضرت موسا نے کہا جو مانگتی وہ گئی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے اس جگہ کو کھو دو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت موجود ہے جب بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے اس جگہ کو کھودا بڑے بڑے پتھروں کو اوپر سے ہٹایا تو اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اکبس ایسا تھا جیسا ابھی تشریف آپ کے جسد اکبس کو سے نکالا گیا. ایک بہترین تابوت میں رکھا گیا اور حضرت اسلام اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور جب لے کر چلے تو جو سالوں کا راستہ تھا وہ منٹوں میں طے ہونے لگا اور راستے خود بخود ہموار ہونے لگے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جاو جلال ہے یہ آپ کا مقام ہے اور ایک بات یہاں پر میں اور عرض کرتا چلوں کہ جس وقت زلی کو لوگوں نے تنقید کی کہ تعے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے اللہ حرب قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس نے ساری عورتوں کو جمع دیا اور عورتوں کو آ کے آؤ اور بہترین ان کے لیے تکیے بستر لگا دیے اور بٹھا دیا ان کے سامنے پھل رکھے چھری رکھی کہا دیکھو ابھی وہ شخص تمہارے سامنے سے آتا ہے تم اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا پھر تم خود سمجھ لو گی کہ کیا ہے وہ پھل کو اٹھا کر کاپ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر سامنے سے ہوا قرآن کہتا ہے جب ان کی نظر حضرت یوسف پر پڑی تو سیب کو کاٹتے کاٹتے سیب کڑ گیا انگلیاں کڑ گئی انہیں ہوش نہیں تھا حضرت یوسف کے جلو میں ایسے کرتی تو یہاں سے حضرت عائشہ کا فون مجھے یاد آتا ہے اللہ قبت <تصفح> اور سرکار کے ریس کہ سرکار کا حسن کتنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کر لی اس لیے شمائل کروی دی اور بے شمار کتابوں میں آتا ہے کہ جب سرکار مسکرایا کرتے تھے تو اندھیری رات میں دیواریں چمک جایا کرتی سرکار جب مسکرایا کرتے تھے تو سرکار کے دو دندانے مبارک کے درمیان سے نور کی شوائن کرتی تھی حضرت احسان کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار نے مجھے بندر پر دکھایا اور ناگ پڑنے کے لیے کہا سرکار زمین پر بیٹھے ناد خواہ کا مکان اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں ناگ پڑھنا بدت میں نے کہا جس مذہب میں نیکی بدت ہو گئی کو ابھی آپ دیکھ کی حضرت حضرت حسان کو سرکار نے اسرا کو نمبر پر بٹھایا اور کا میری تعریف کرو حضرت حسان نے سرکار کی تعریف کی اجمن کا لم تر کتوئین کا لم تر آپ دیکھا حسین شخص میری آنکھوں نے نہیں دیکھا وہ اجمر اور آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے مُبَرْحَم مِّن كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے آپ کو سارے غیر سے پاک بنایا ہے کن نہ کد خلخ تکما تشاؤ اللہ نے ایسا ہی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ایسا ہی ایمان افروز شہر ہے میں اس کی تشریح چاہتا ہوں وقت کی مادرت چاہتا ہوں اس کا ایک مانس کے حضرت احسان کیا کہنا چاہتے ہیں فرماتے احسان کا دیکھا حضور آپ جیسا حاکم دیکھا تو در کنار کسی ماہ نے نہیں ہے کسی ماہ نے نہیں ہے تو کوئی شخص یہ کہے کہ جناب حضرت احسان تو ستر سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تو آپ نے نہیں دیکھا نا شاید آپ سے پہلے کوئی حسین گزر گیا ہو یہ تو اپنے دیکھنے کی نفیق کر رہا ہے نا کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا اور میں کہتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے اللہ اکبر یہاں پر ہمارے العلوم شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اشرف دامت سیاح جو اس الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں وہ قابل غور ہے فرماتے دیکھیے جب سرکار اسرات اسرا فرماتے ہیں جب میرا حسان ناج پڑتا ہے تو جبریل اس کی مدد کرتے ہیں یعنی مضمون جبریل کا ہوتا ہے انداز حسان کا ہوتا ہے موضوع جبریل کا ہوتا ہے مفہوم جبریل کا ہوتا ہے کنوار پچکے ہوتے یعنی حضرت حسین جو یہ کہہ رہے او حسینوں میں ان کا لفظ تارا کاٹ تو میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا تو یہ بات آپ نہیں جبریل کر رہے ہیں یہ جبریل کر رہے ہیں کہ حضور جیسا تو کسی ماں نے جنا نہیں ارے چلو حضرت حسان کی عمر سو سال تھی جبریل تو کافی سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا وہ فرماتے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا پھر آگے فرماتے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے ارے جناب جیسا آپ چاہیے تو تو ایسا کہ جیسا اللہ چاہے ویسے آپ کو بنا ایک بات بیان بات ہوتی ہے کہ جیسا اللہ چاہے ویسے آپ کو بنا کہا جانا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو بنایا تو اس کی تشریح بڑی محبوب فرمائی کہا دیکھیے بندہ جب شیشے میں کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو جب وہ شیشے میں دیکھتا ہے اپنی خوبصورتی پر تو کہتا ہے یار یہ ناک تھوڑی لمبی ہونی چاہیے یہ آنکھیں تھوڑی بڑی ہونی چاہیے یہ چہرہ تھوڑا اور خوبصورت ہونا چاہیے یعنی کتنا بھی خوبصورت ہو اس کو اپنے چہرے میں کمی محسوس ہوتی ہے کیا محسوس ہوتی ہے کمی کہ یار ایسا وہ اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے تو فرماتے حضور مرضی کو ہر انسان دخل دیتا ہے لیکن آپ کی جو مرضی تھی آپ ویسی بن بنے آپ جیسا چاہتے تھے کہ اگر آپ شیشے میں دیکھیں آپ کا دل یہ نہ کہیں کہیں کمی ہے بلکہ حضور جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ آ کے بنایا ہے اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میرے حسن کو شاہد الحت محمد لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میرے حسن کو اللہ نے اپنے حیرت کے پردے میں ڈھک رکھا ہے ورنہ میں اگر اپنی حقیقی صورت میں ہوتا تو دنیا کی آنکھیں میرے بشری تقاضے کو میری نورانیت کو دیکھ نہ سکتی حضرت حسان کہتے جب میں بیٹھتا اور ناتے پڑتا سرکار جھوم جاتے اپنی تعریف پر سرکار خود کی تعریف پر جھوم جاتے اس وقت سرکار نہیں کہتے حسان اللہ کی تعریف کرو میری کا کر رہے اللہ کی تعریف کرو سرکار ندی ہے اور غلام بھی جانتا تو میرے آقا کی تعریف ہی اللہ کی تعریف ہے سرکار کی جب تعریف کرتے سرکار مسکراتے حضرت احسان کہتے سرکار کی خوشی میں سرکار کے دندان سے نور نکلتا تو میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا کیونکہ اس کی روشنی اتنی ہوتی اس ڈر سے کہ کئی میں امدانہ ہوگا اس ڈر سے اور حضرت عائشہ فرماتی کہ وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اگر وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو انگلی نہیں اپنے دل کو کاٹ لیتی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ ہوتا ہے سرما کے حسن کا کیا آدم تھا اور سب سے بڑی تشریف اور توی ام المرین کے اقوال بھی اور اس حدیث بھی اور میرے اس درس کو میرے امام بحر العلود محدث بر نے ایک شعر میں جمع کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلی کاٹی تھی عورت تو ایسی نازک ہوتی ہے جلدی مائل ہو جاتی ہے عورت تو ایسی کمزور ہوتی ہے جلدی مائل ہو جاتی ہے پھر عورت کا کیا تقاضا محبت میں جلدی پہل کرتی ہے نفرت میں بھی جلدی پہل کرتی ہے اس نے انگلی کاٹی تھی لیکن مصطفی کو دیکھ کر عورتوں نے انگلی نہیں کاٹی مصطفی کو دیکھ کر کسی اور جذبات کا عرب نہیں تھا فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت یار سب کا حسن کیسا ہے فرماتے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلی کاٹی تھی حضور آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن عورتیں نہیں عرب کے مرد ہیں عورت کے مرد کتنے سخت ہوتے ہیں یہاں مصر کی نازو عورتیں ہیں یہاں پر عرب کے سخت مرد ہیں یہاں پر کٹنے والے انگلیاں ہیں وہاں کٹنے والے سر ہیں یہاں دیکھ کر انگلی کٹ رہی ہے وہاں نام کو سن کر گردن کٹ رہی ہے حسنفٹی مصر میں حسن یو سفٹی مشر میں گنا یا رسول اللہ سرکٹاتے ہیں تیرے نام پر تیرے نام پر تیرے نام پر مردان عرب دعا فرمائی اللہ رب العزت نبی یہ کی سچی محبت ہمارے قلوب میں راشد فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جس واقعے کو قرآن عبرت فرمایا ہے جو ہم نے بیان کیا اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق توقی فرمایا مولائے کریم جن حضرات کے اپنا قیمتی وقت سن کر کے اس عبرت والے واقعے کو سنا ہے اس عبرت سے ہمارے قلوبوں کو معبوف فرما اس سے ہمارے قلب میں سکون عطا فرما اس کی طرح مولائے کریم حضرت یوسف علیہ السلام سے دامن فیض کے چند چیتے صبر کے ہم پر نافذ فرما ہمیں ہر برائی میں آفیت نصیف فرما صبر نصیب فرما مولائے کریم انبیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے عدب کرنے کی توفیق نصیب فرما ہماری آنے والی نسل لر نسل قیامت تک مولائے کریم پیرے محبوب کے عشق میں متلنے کی توفیق عطا فرما ان کے طبق ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اس قرآن پاک کی برکت سے سورہ یوسف کے برکت سے مولائے کریم جس نے حضرات نے مقصد کی کیا آگرانی مجلس کے تمام جائز مقاصد کو مولائے کریم اس قرآن پاک کی برکت سے اپنی بار میں شرف مقبولیت فرما ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخا دعوانا الحمد للہ رب العلم